اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں شفاعت کا اختیار ناؤ رکھتے ہاں شفاعت کا اختیار انہین ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں